أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عَ أَن بَدّلَ أمْثَلَك وَنُننشئكُم في م لا تَعلون وَلَقد عَتُم النَّشْأَةَ الأُول فَلولا تذكررون أَفرأييتُم ما تحرثون أَنْنتُم تَزْرَعونهُ أَم نَحْنُ الزارعون لو ننشاءُ ل جعلناهُ حُطَامًا فَظَللتُم تَفَّون إننا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نہن و جالنحت کے رتون و مطا المقوین فصب بسم رب کا مقصد صورت الواقعہ کا تتمہ سور رحمان کا یہ صورت ماقبل صورت کے مضمون کی تفصیل ہے اور اس کی تکمیل کرتی ہے اس کے مضامین کی صورت میں اس بات قیامت پر اور توحید پر دلائل دیے گئے ہیں زیادہ تر اس بات قیامت پر بحث کی گئی ہے بشارت دی جاتی ہے ایمان والوں کو اور تخویف دیا گیا ہے منکرین کو لوگوں کی تین قسمیں وہ ذکر کی گئی ہیں اور تین قسمیں وہ بیان کی گئی سابقون مقربون سابقون اور مقربون اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کہ جی اب یہاں سے یہ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اور یہ اس باتِ قیامت پر دلائل ہیں جس طرح قرآن کی ان صورتوں کا یہی مقصد ہے نحن خلق ناکم فلولا تصدیقن ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں فلولہ تصدقون تو پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے تم کیوں نہیں مانتے ہم نے تمہیں یہ پہلی پیدائش میں جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور مشرقین اسے مانتے بھی تھے تو جب میں پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہوں فلولا تو تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ یہ جی قبر سے اٹھائے جانے پر دوبارہ زندہ کیے جانے پر تم اپنے خالق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں مانتے نحن و خلق نہ فلولا تصدقون ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں آدم سے یہ پہلی مرتبہ پیدائش میں فلولہ تو پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے موت کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر یہ اب یہاں سے یہ دلائل ہیں افرائی تم ماتمن یہ خبر دے دو مجھے ماتمن اس کے بارے میں تم جو تم یہ قطرہ ٹپکاتے ہو یا جو تم منی ڈالتے ہو ماں کے رحم میں جو قطرہ وہ ٹپکایا جاتا ہے تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے افرائی تم ماں تمنون خبر دے مجھے اس کے بارے میں جو تم قطرہ ٹپکاتے ہو ان تم تخلقوں نہ ہو جی کیا تم پیدا کرتے ہو جی اس بچے کو تخلقونہ میں ہا حاضمیر یہ اس ولد اور اس بچے کی طرف راجے ہے جو آگے تمنون سے پتہ چلتا ہے کیا تم پیدا کرتے ہو اس بچے کو ام نحن الخالقون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے نحن قدرنا نہ بے الموتا ہم نے اندازہ ٹہرایا ہے تمہارے درمیان موت کا یعنی انسان کی پیدائش یہ بھی میں کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اسے موت دینے پر بھی میں ہی قادر ہوں تو جب یہ دنیا میں پیدا کرنا اور دنیا میں آدم سے پیدا کرنا وجود دینا اور پھر وجود دینے کے بعد دوبارہ اسے فنا کرنا موت کے ذریعے جب اللہ اس پر قادر ہے تو دوبارہ ایک انسان کی پیدائش آخرت میں جی اس کی وہ پیدائش اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جب وہ وجود دینے پر قادر ہے فنا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدائش پر تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو اور قرآن جگہ جگہ جی انسان کی اسی پیدائش پر بعض باد الموت پر استدلال کرتا ہے جیسے سورہ تاریخ میں آخری پارے میں آ جائے گا فلینزر انسان مِمَّ ام چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خلق مما اندافق وہ اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے منی سے پیدا کیا گیا ہے یخرج بَيْنِ نصول براب ماں اور باپ کے یہ جی اس منی سے وہ پیدا کیا گیا ہے تو قرآن نے اسی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے ان نہ ہو لقادر تو بے شک وہ اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر آخرت میں لقادر وہ قدرت رکھنے والا ہے نہ قدرنا نہ بے ہم نے اندازہ ٹہرایا ہے تمہارے مابین الموتا موت کو حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے بھی ہم یہ روایت کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کی یہ موت یہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ لکھ دی جاتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ انہدم یجما اخلقوفی بتن امی اربعی نیوماں انسان جب ماں کے پیٹ میں چالیس دن وہ گزار دیتا ہے وہی منی چالیس دن کے بعد ثم یکون قطن پھر اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے یکون مضغتاً پھر مزغہ بن جاتا ہے ثم یبعث اللہ ملکن اور یہ ایک سو بیس دن گزرنے کے بعد چار ماہ گزرنے کے بعد یبعث اللہ ملکن اور پھر اللہ فرشتے کو بیچتا ہے فیوم اور بربا کلمات اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے اکتب عمل اس بچے کا اس کا عمل لکھ لو کہ اس کا عمل کیا ہوگا وہ اس کا رزق لکھ لو وہ اس کا آخری اجل لکھ لو کہ دنیا میں کتنا وقت یہ گزارے گا اور وشقی او سعید یہ انسان یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا یہ چار باتیں لکھ دی جاتی ہیں اور سمین فقوفی الروح اور پھر اس میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے نہ قدرنا بینکم بے الموتا ہم نے اندازہ ٹہرایا ہے تمہارے مابین الموتا موت کا وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہے ہم بمسبوقین عاجز آجز ہونے والے اور نہیں ہے ہم کمزور مسبوق یہ سابق کا متضاد ہے مثلا دو افراد وہ آپس میں دوڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں دو افراد آپس میں دوڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک آگے نکل جاتا ہے اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ پیچھے رہ جانے والا یہ مضبوق ہے کیونکہ یہ ہار جاتا ہے یہ آجز ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا وہ آگے بڑھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے تو وہ سابق ہے آگے بڑھنے والا اور یہ پیچھے رہ جانے والا یہ مسبوق ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مصبوقین اور نہیں ہے ہم آجز اور نہیں ہے ہم کمزور کس بات سے آگے وہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے اور نہیں ہے ہم کمزور اعلی ان بدلا کم کہ اس بات سے جی کے بدل دیں کہ بدل دیں ہم امثالکم کے بدل بدلے میں لے آئے امثالکم تمہارے جیسے یعنی تمہیں فنا کر دیں اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے نہایت سخت تخویف ہے تم دوبارہ زندہ کیے جانے پر تم انکار کرتے ہو آخرت سے انکار کرتے ہو حالانکہ تمہاری حیثیت کیا ہے ایک منی سے ایک قطرے سے تمہاری پیدائش وہ کی گئی ہے اور تم اللہ کو للکارتے ہو تمہیں میں اس سے آجز نہیں ہوں اور میں اس سے کمزور نہیں ہوں کہ بدلے میں لے آؤں امثالکم تمہارے جیسے تمہیں فنا کر دوں تمہیں نیست و نابود کر دوں اور تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لے آؤں اور مخلوق کو لے آؤں جگہ جگہ قرآن نے یہ ذکر کیا ان نشا نزو کم ونا جدید تمہیں ختم کر دوں اور تمہاری جگہ وہ نئی پیدائش وہ لے آؤں اور پھر حجرات میں کہا سم ملا یا کون اور وہ پھر تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے یا امسالقم کا دوسرا معنی اور نہیں ہے ہم کمزور عاجز اس بات سے علان کہ ہم بدل دیں تمہاری شکلوں کو تمہاری شکل کو میں مسخ کر دوں اور تمہاری شکل کو میں بگاڑ دوں اور تمہیں انسان سے جب تم صبح اٹھو اور تمہاری شکل وہ کتے جیسی ہو اور گدے جیسی ہو اور تم سے خنزیر بن چکا ہو تمہاری شکل کو ہی اور شباحت کو ہی میں بگاڑ دوں اللہ نبدم اور آگے مزید وضاحت ہے وننشئكم ما لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کر دے ہم تمہیں فیما اس حالت میں اس حالت میں میں تمہیں پیدا کر دوں لاتال کہ جسے تم نہیں جانتے یعنی تمہیں ایسی حالت میں میں پیدا کر دوں اور تمہاری ایسی حالت میں کر دوں کہ لوگ تمہیں سرے سے جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ یہ وہ فلاں خان ہے کہ اللہ تمہاری شکل بگاڑ دے گا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ عالم تم اور تحقیق تم جانتے ہو انش الاولى وہ پہلی پیدائش کو پہلی پیدائش کو تو تم مانتے ہو لیکن تمہیں انکار ہے دوسری پیدائش سے آخرت کو نہیں مانتے الاولى اور تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو فلولا تذکرون تو پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز پر استدلال کرنا کہ پہلی پیدائش کو تو تم مانتے ہو تو اسی کو بنیاد بنا کر تم وہ دوسری پیدائش جو آخرت میں ہوگی تم اسے کیوں نہیں مانتے فلولا کرون تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اسی کو قیاس کہتے ہیں یہ قیاس میں جی چار حروف ہیں جس طرح ہم جب عبادت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ عبادت دراصل یہ تین اصلی حروف سے بنا ہے عین با اور دال تو اسی طرح عبادت اس کے تین اجزاء ہیں اور تین اجزاء مل کر یہ کامل عبادت بناتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں عبادت کا جو مقصد ہے اور جو تصور ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ قیاس اس میں دراصل چار حروف ہیں اور قیاس میں اصل میں چار چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قیاس کے چار ارکان ہیں مطلب یہ کہ قیاس میں چار چیزیں ہوتی ہیں اور قیاس کے اس لفظ میں بھی چار حروف ہیں مجھ سے ایک مرتبہ ایک کلاس میں کسی نے قیاس کی تعریف پوچھی تو کہ سر قیاس کی کوئی ایسی تعریف بتائیں کہ ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ کبھی بھولے نہیں تو میں نے کہا امام غزالی ویسے تو قیاس مختلف الفاظ میں علماء اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن مجھے بذات خود جو ذہن میں یاد ہے اور میں اکثر سٹوڈنٹس کو اور طلبہ کو یہی تعریف یہ بتاتا ہوں تاکہ ایک چیز وہ یاد رہے امام غزالی کی کتاب ہے کہ اساث القیاس غیر معروف ہے لیکن اساس القیاس امام غزالی کی کتاب ہے امام غزالی پانچ سو پانچ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور عجیب بات یہ ہے امام غزالی کا اپنا نام محمد ہے باپ کا نام محمد ہے اور دادا کا نام بھی محمد ہے محمد ابن محمد ابن محمد, محمد الغزالی ہمارے ہاں جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو اکثر اور خصوصاً ہماری سوسائٹی کا یہ ایک مسئلہ ہے خصوصاً پٹھانوں میں کہ اگر کسی بچے کا کوئی نام اچھا سا نام جو ہے وہ رکھا جائے پیغمبروں کے نام پہ یا عبداللہ عبدالرحمن یہ نام محمد نام رکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فلاں کا خاندان میں فلاں بچے کا نام بھی ہے تو اور پھر بعض اوقات اس پر بڑی آپس میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلانے ہمارے بچے کا نام رکھا ہے ہمارے بڑے کا نام رکھا ہے اور لوگوں نے اس سے بھی پورا ایک مسئلہ اور بنایا ہوتا ہے اور یہ بھی آپس میں لوگوں کا ایک موضوع ہوتا ہے اختلافات کا حالانکہ جی امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں اب محمد امام غزالی کا اپنا نام بھی محمد باپ کا نام بھی محمد دادا کا نام بھی محمد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی اور لوگ ہمارے اس جھنجھٹ سے وہ نہیں نکل رہے تو ان کی کتاب ہے قیاس اثاث القیاس میں وہ انہیں چار چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہیں حمل لو شع ان فی شئی ان بشئی ان ہم لو فی شئی ان یعنی اس کا ترجمہ وہ تو یہ ہے کہ جی کسی چیز کو دوسری چیز پر حمل کرنا لیکن اگر اصل میں حمل و پہلے حمل سے مراد فرا ہے فرا فا رام اور عین فرآ اصل کے مقابلے میں یہ جی فرا کو یہ جی اصل پر حمل کرنا محمول کرنا فی شیئن جی ایک علت کی بنیاد پہ اور بش جی اسے وہی حکم دینا جو اصل کا حکم ہے یعنی اگر جی عربی میں زرعی تعریف کو کھولا جائے تو یعنی حمل الفرعی علی اصلی فی الحکم بلا جامعہ یعنی فرا کو اصل پر حمل کرنا محمول کرنا فی الحکمی حکم میں یعنی اس کے لیے حکم وہی ثابت کرنا فرہ کے لیے کہ جو اصل کا حکم ہے اور بالعلت الجامع درمیان میں دونوں کے درمیان ایک مشترک علت ہوگی اسی وجہ سے ایک کو دوسرے پر وہ قیاس کیا جا رہا ہے یہ فرا کو اصل پر حکم میں مشترک علت کی بنا پر محمول کرنا تو یہ قیاس کی تعریف ہے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمْ اور تحقیق تم جانتے ہو وہ پہلی پیدائش تو جب پہلی پیدائش وہ جانتے ہو تو پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ دوسری پیدائش بھی مان لو افرائے تما تہ خبر دے دو اور بتلاؤ وہ جو تم بوتے ہو تم جو زمین میں دانا پھینکتے ہو اور تم جو بوتے ہو ان کی تم اگاتے ہو کہ جی اس دانے کو اس فصل کو یا ہم ہیں اگانے والے تم تو بیج وہ ڈال دیتے ہو لیکن اسے اگاتا کون ہے اللہ ہی اگاتے ہیں امن یہ جی قرآن میں ایسی بہت ساری صفات اللہ کی آ جاتی ہے کہ عام طور پہ ہم کہ اللہ کو اس نام سے پھر مسمہ نہیں کرتے ایسی بہت سے نام ہیں جیسے یہاں پہ یہ جی اللہ کو زار کہا گیا ہے اگانے والا لیکن اسماع و صفات میں ہم عام طور پہ اللہ کے لئے زارآ کا نام وہ ذکر نہیں کرتے ہم اس نام سے یعنی دعاؤں میں یہ مانگتے نہیں ہے اور عام طور پہ موصوف نہیں کیا جاتا یہ جی ان تم تزر زارعن کیا ہو تم اگانے والے اسے یا ہم ہیں اگانے والے لو نشہ و لجالنا و یہ اگر ہم چاہیں لجالنا و تو بنا دیں اس بیج کو ہا زمیر اگر بیج کی طرف وہ راجے کیا جائے تو بنا دیں ہم اس بیج کو سوتاً خشک اسی لیے زمیندار کاشکار جب وہ زمین میں وہ تخم ڈالتا ہے بیج ڈالتا ہے اور پانی دے دیتا ہے فصل کو زمین کو کچھ دنوں کے بعد جب زمیندار چلا جاتا ہے تو اس کا اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ آیا تخم کو جو یہ سینچائی کی گئی ہے پانی دیا گیا ہے تو اس بیج نے پانی وہ جذب کیا ہے یا نہیں تو وہ ایک جگہ کو کورید کر وہاں سے ایک بیج وہ نکال دیتا ہے تو اسے تھوڑا سا ہلکا سا زور دے کر تو اگر اس میں نمی وہ اس نمی اس نے لی ہو تو زمیندار کہتا ہے کہ چلو یہ نشانی ہے کہ یہ بیج یہ اگے اور اگر وہ اسی طرح خشک رہا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تخم اور بیج وہ ضائع ہو گیا اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس بیج کو اس تخم کو ختامن خشک اور یا لجالنا ہوں میں زمیر ہاضم اس فصل کی جانب راجے ہے کہ ٹھیک ہے فصل وہ اگ آتی ہے لیکن بعد میں جب اللہ اس پر سزا دیتا ہے یا عذاب نازل کرتا ہے اس پر اولے برس جاتے ہیں یا ہوائیں آ جاتی ہیں بارش خوب برستی ہے لو نشاؤ اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اسے ہوتاً ذرہ ذرہ چورا چورا یعنی وہ فصل وہ بالکل یہ اولے برسنے کی وجہ سے بارش کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے فضل تم تبکہ تو پس تم ہو جاؤ تفکن پشیمان تو تم پشیمان ہو جاؤ اور تم ندامت کا اظہار کرو اور تم یہ کہو آگے یہ وضاحت ہے کہ یہ ندامت اور پشیمانی کیا ہے ان آلم عرمون کے بے شک ہم یہ جی ہمیں تاوان دیا گیا ہمیں تاوان پہنچا بل نہ محرومون بلکہ ہم محروم کر دیے گئے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو تاوان پہنچ جاتا ہے لیکن تھوڑی بہت فصل جو ہے تو وہ بچ جاتی ہے لیکن ان نالم وغمون بے شک ہمیں تاوان دیا گیا بل نح محرومون اور ایسا تاوان بلکہ ہم محروم کر دیے گئے یعنی فصل سے کوئی بھی فائدہ وہ ہم نے حاصل نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری فصل جو ہے وہ ضائع ہو گئی دو مطلب ہیں اس کے ان مغرمون بل نہ محرومون کہ بے شک ہم تاوان دیے گئے اور بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہم بڑے بد نصیب ہیں تو مقصد یہ کہ یہاں پہ بھی پھر اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں اور یہ اللہ سے ان کے وہ گلے شکوے کرنے کی وہ مثال ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو کوستے نہیں ہیں بلکہ سارا کا سارا ملبہ وہ اللہ ہی پر ڈالتے ہیں کہ بس یہ اللہ نے ہمیں ہی محروم کرنا چاہا اور ہمیں ہی یہ تاوان اللہ نے دیا اور یا دوسرا مانا کہ پھر بھی وہ اپنے گناہوں پر وہ نادم نہیں ہوتے اپنے آپ کو حالانکہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پلٹتے نہیں ہے وہ لوٹتے نہیں ہیں توبہ طائب نہیں ہوتے اور کہتے ہیں ان نالم وغمون بے شک ہم تاوان دیے گئے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے بس یہ تو دنیا کا ایک طریقہ ہے بارشیں برستی ہیں ہوائیں آتی ہیں اور یہ تو نیچر ہے اور فطرت اسی طرح چلتی ہے یعنی پھر بھی وہ جو عبرت ہے اور نصیحت حاصل کرنا وہ حاصل نہیں کرتے یہ افرائی تو علما الذي تشربون خبر دے دو یہ الماء آ بتلاؤ پانی کے بارے میں تشربون جو تم پیتے ہو من مزنی کیا تم برساتے ہو اسے من مزن صحاب بادل آئے تم برساتے ہو اسے من مزنی بادلوں سے منزلون یا ہم ہیں برسانے والے لو نشا اجالنا ہو اجاجن اگر ہم چاہیں ان کتابوں میں ایک روایت آتی ہے لیکن پہلے یہ آیات پڑھتے ہیں لو نشہ اجالنا ہو اجاجن یہ اگر ہم چاہیں جالنا ہو اجاجن تو بنا دیں اس پانی کو اجاجن کھارا نمکین یعنی بالکل ایسا نمکین کہ وہ پینے کے قابل نہ ہو اور ایسا کھارا اور کڑوا ہو کہ تمہاری فصلیں اس سے برباد ہو جائیں لو نشہ اجالنا ہو اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اسے اجاجن کھارا نمکین کڑوا فلو لا تشکرون تو پس تم کیوں شکر بجا نہیں لاتے کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان کتابوں میں ایک روایت آتی ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون وہ تو اپنی ربوبیت کا دعوے دار تھا تو ایک مرتبہ رعایا وہ جمع ہوئی اور فرعون سے کہا کہ تم تو ربوبیت کا دعوی کرتے ہو اور خوش ہے تو تم ذرا بارش برساؤ تو فرعون نے ابلیس سے مدد مانگی اور کہا کہ میری لاج رکھنا اور بارش جو ہے وہ ضرور ہو جائے ابلیس نے اپنے لشکر کو اور آوان کو وہ جمع کیا اپنے مددگاروں کو اور کہا کہ فرعون کی لاج جو ہے وہ رکھنی ہے اور ساروں نے رات کو مل کر کہ انہوں نے بول کر دیا اور پیشاب کر دیا تو صبح جب لوگ اٹھے تو ملک سارا گیلا تھا تو لوگوں نے کہا کہ واقعی فرعون میں تو کمال ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ تمام فصلیں وہ بالکل وہ سوکھ گئیں اور وہ ختم ہو گئیں تو لو نشا اجالنا ہو اجاجن اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اسے کھارا پلاؤ لا تشکرون تو پس تم کیوں شکر بجا نہیں لاتے یہ افرائے تم نارتی تورون یہ وہ چوتھی دلیل ہے یہ افرائے تم نارتی بتلاؤ اس آگ کے بارے میں کہ جسے تم جلاتے ہو تورون جسے تم جلاتے ہو یہ آن تم انشا تم شجرتا کیا تم نے پیدا کیا ہے شجرتہا اس کے درخت کو امن المنشیون یا ہم ہیں اسے پیدا کرنے والے جلانے میں درخت کی لکڑی وہ جلائی جاتی ہے اور وہ لگتی ہے نہ نو جالنا ہے تس جالنا میں آگ کی طرف یہ زمیر راجے ہے ہم نے بنایا ہے اس آگ کو تس یہ آخرت کے آگ کی یاد دہانی دنیا میں یہ جو تم آگ جلاتے ہو تو یہ آخرت کے آگ کی یاد دہانی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ آخرت والی آگ ہے یہ بالکل اس کی صرف یاد دہانی کرتی ہے ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کا ستروہ حصہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو حریرہ سے کہ ناروکم جزء من سبعین جزء من نار جہنم تم لوگوں کی یہ دنیاوی آگ یہ جہنم کے آگ کا ستروہ جزء ہے ستروہ سیونٹی کا حصہ یعنی اس پر ستر مرتبہ جو ہے تو اسے ٹھنڈا کیا جائے اس پر پانی ڈال دیا جائے جہنم کی آگ پہ تو دنیا کی آگ یہ بن جاتی ہے نہنو جالنا ہتس کے تو دنیا میں اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سب کچھ جل کر راک کر دیتی ہے جلا کر راک کر دیتی ہے تو آخرت کی آگ وہ تم اسے کیسے برداشت کرو گے نہن اجالنا ہتس کے ہم نے بنایا ہے اس آگ کو اس دنیاوی آگ کو یاد دہانی ومطاع للمقوین اور فائدہ اٹھانے کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے مسافروں کے لیے یا للمقوین جو طلبگار ہیں ان کے لیے یا للمقوین مسافروں کے لیے یعنی جو لوگ وہ رزق کی احتیاج جو ہے وہ رکھتے ہیں تو ان سارے لوگوں کے لیے یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ للمقوین اور فائدہ اٹھانے کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے خصوصاً مسافروں کے بڑے کام آتی ہے دوران سفر وہ آگ کو جلاتے ہیں تو اس سے کھانے پکانے کا وہ انتظام بھی کر لیتے ہیں اسی طرح سردی میں بھی سردی سے بچاؤ کے لیے بھی ان کے کام آتا ہے اور درندے وغیرہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اس سے تو اسی لیے للمخوین کہا وہ للمقوین اور فائدہ اٹھانے کی چیز للمخوین مسافروں کے لیے تو قرآن نے یہ دلائل ذکر کیے تو اب اس پر دعوی توحید کو تفریع کیا جا رہا ہے فصب بہ بسم رب کا جب خالق اللہ ہے پیدا اسی نے کیا ہے اس منی سے اس قطرے سے اسی طرح وہی نباتات کو فصلوں کو وہی اگانے والا ہے بارش برسانے والا اکیلا وہی ہے اور اس آگ کو اور ان درختوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو جب وہ اللہ یہ کر سکتا ہے اور یہ کرتا ہے تو فسبح رب ربک العظیم تو تم پس پاکی بیان کرو یہ اپنے رب کی نام کی العظیم جو بہت بڑے مرتبے والا ہے تو اس کی تسبیح بیان کرو اور اسے ہر قسم کے شرک سے پاک جانو یہ قرآن میں عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن آخرت کو اور قرآن کو آپس میں ملاتا ہے جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ولدھی نیو مینون بالآخرتی منونبی ہی جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اس قرآن کو مانیں گے سورہ نعم میں ذکر تھا جگہ جگہ اور آخری صورتوں میں تو ان دو مضامین کو ان دو مقاصد کو بہت حد تک صورتوں میں اکٹھا ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پہ آخرت کا ذکر ہوا تو اب یہاں پہ عظمت قرآن فلا اکسم و بوا جس کا زیادہ ایمان قرآن پہ ہوگا تو وہ آخرت کو مانے گا اور جو آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو مانے گا اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق وہ مضبوط ہوگا فلا اکسم و بواق ان نجوم و ان لقسم اللہ تعالم عظیم یہاں <تصفح> پر قرآن کی عظمت پہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے اور یہاں پہ جس ستاروں کی جو ستاروں کے جو مواقع ہیں جو ان کے واقع ہونے کی جگہ ہے جو ان کے ڈوبنے کی جگہ ہے یا ان کا جو مدار ہے جن جس مدار میں وہ سفر کرتے ہیں تو انہی کو گواہ بنایا گیا ہے کہ یہ قرآن یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہاں پہ اس گواہی کو عظیم کہا گیا ہے وجہ یہ کہ آج ہمارے اس دور میں یونیورس کا جو مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے جب ہم ان کہکشاؤں کا ان گیلیکسیز کا اور پھر اس گلیکسی میں واقع ان اربوں ستاروں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت اس کی ذات کی عظمت اس کا اندازہ وہ لگایا جا سکتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی گواہی ہے لو تعلم اگر تم اس کی عظمت جو ہے وہ جانتے ہو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ستاروں کی جو جگہ ہیں انہیں جو اللہ نے گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے تو تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کلام یہ کتنا عظیم کلام ہے اور یہ کتنا عظمت والا کلام ہے ان نحول قرآن کریم جی اسی لیے جو لوگ جاہل ہیں اور وہ انہیں نہیں سمجھتے تو وہ قرآن کی عظمت کو بھی وہ نہیں جانتے فَلَا اکسم بِمَوَاقِعِ باقوم لا جی اس سے جو منکرین ہے تو ان کے زعم کی اور ان کے کلام کی نفی کی جانی وہ مقصود ہے عام طور پہ اس کی مختلف تراکیب وہ ذکر کی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ لا زائد ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ لام تاکید کے لیے ہے لیکن اچھا کلام وہ یہ ہے کہ یہ مشرقین اور منکرین ان کے زعم اور ان کے خیال کی تردید ہے کہ ایسا خیال اور ایسا گمان نہیں ہے جس طرح ان کا یہ خیال اور گمان ہے کہ یہ قیامت کا انکار کریں گے یہ قیامت کا انکار کریں گے یا یہ قرآن کا انکار کریں گے اور یہ نجات پالیں گے ایسا نہیں ہے فلا اخ بمواقع النجوم ان نہیں ہے ایسا کام جس طرح ان منکرین کا خیال اور گمان ہے اخ بمواقع النجوم ان میں گواہ بناتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں جس طرح عام طور پہ دیگر جگہوں پہ واو قسم وہ ذکر کیا جاتا ہے لشہادہ ہم نے سورہ صفات میں سورہ یاسین میں مختلف جگہوں پر کہ قرآن میں یہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان اشیاء پہ کبھی صفات پہ کبھی عادیات پہ گھوڑوں پہ کبھی زمانے پہ یہ جو قسم ہے تو یہ گواہی کے لیے ہے اور ہم نے امام راضی کے حوالے سے ذکر کیا تھا سورہ زاریات میں کہ قرآن میں سورتوں کے آغاز میں بالخصوص یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اصل میں یہ دلائل کے طور پہ ہیں دلائل ہیں لیکن قسموں کی شکل میں یعنی ان سے بات کو جس طرح قسم کے ذریعے بات کو مضبوط اور موقع کیا جاتا ہے تو اسی طرح یہ قسمیں اسی وجہ سے اور یہ اس دعوے پر دلیل کے طور پہ یہ پیش کی جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی یہ جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ بطور گواہ کیا ہے نہیں ہے ایسا کام جس طرح ان منکرین کا یہ خیال اور گمان ہے اقسمو کہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس محمد کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تو اس پر اللہ کی جی تاروں کے ان مقامات کو گواہ کے طور پہ پیش کرتا ہے اقسم بمواقع مواقع میں قسم کھاتا ہوں اور میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں بمواقع مواقع النجوم مواقع جمع ہے کی موقع وہ جو ان کے واقع ہونے کی جگہ ہے یعنی جس میں وہ اپنے مدار میں وہ سفر کرتے ہیں اور جس موقع میں وہ طلوع ہوتے ہیں جس موقع میں وہ غروب ہوتے ہیں نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اور کائنات میں یہ اربوں تارے یہ ایک ہی وقت میں وہ رفتار اور چلتے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں تو اس کہکشاں کو اور عالم فلکیات کو یہ اللہ دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اور میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں بے مواقع ان ان ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کو وہ ان نحول قسم اللہ عظیم اور بے شک یہ قسم اور بے شک یہ گواہی لقسمن بے شک ایسی قسم ہے لالمون اگر تم جانتے ہو تو عظیمن یہ بہت بڑی قسم ہے اسی لیے قرآن کے لیے اس عالم فلکیات کا اور یہ جو اوپر یہ عالم ہے تو اس کا مطالعہ یہ قرآن کے لیے نہایت ضروری ہے کم از کم انسان تھوڑا بہت سمجھے تو اس سے قرآن کی عظمت کا وہ اندازہ ہوتا ہے اور اس سے یہ اللہ کی عظمت کا اندازہ یہ ہوتا ہے اور پھر تاروں میں اور قرآن میں علامہ ابن قیم نے یہ اتبیان فی اقسام القرآن علامہ ابن قیم کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے قرآن میں یہ جو قسمیں یہ ذکر کی گئی ہیں تو خاص اس موضوع پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ستاروں کو اور جس چیز پر جو مقسم آلے ہے یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ آگے قرآن ذکر کرتا ہے انہو لقرآن ان نحول کریم قرآن ہے تو اس کے درمیان بہت ساری وجوہ سے یہ مناسبت ہے ایک مناسبت وہ یہ ہے کہ یہی ستارے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہی ستارے پہلے پہل جنات جاتے تھے اور جب اور وہ کان لگاتے تھے فرشتوں کی باتیں وہ سننے کے لیے وہ جاتے تھے لیکن پھر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو انہی ستاروں کو بطور شہاب ثاقب کے وہ استعمال کیا جاتا رہا وجہ یہ کہ اللہ کے کلام کی ہر طرح سے وہ حفاظت ہو سکے اور اس میں کوئی دراندازی وہ ممکن نہ ہو تو ستارے انہیں اللہ نے گواہی کے طور پہ یہ پیش کیا ہے کہ اللہ کا یہ کلام اس میں شیاتین کی کوئی ملاوٹ وہ نہیں کی گئی اسی طرح ستارے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جس طرح تاروں کے ذریعے سے بر و بہر میں اس کی تاریکیوں اور اندھیروں میں ان کے ذریعے راستے معلوم کیے جاتے ہیں پہلے پہل یہی ہوتا تھا یہ کمپسز وغیرہ اور یہ ٹیکنالوجی یہ بھی نہیں آئی تھی تو سمندروں میں انہیں تاروں کے ذریعے رات کی تاریکی میں راستے وہ معلوم کیے جاتے تھے تو قرآن کے ذریعے جہالت کے اندھیروں میں اور گمراہی کے اندھیروں میں ان آیات کے ذریعے ہدایت وہ حاصل کی جاتی ہے اور بھی انہوں نے کافی وہ ذکر کیے ہیں فلاں مواقع کے ان نہیں ہے ایسا کام جس طرح ان منکرین کا خیال اور گمان ہے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ان واقع ہونے کی جگہ کو ونح القسمن اور بے شک یہ قسم یہ گواہی لقسمن یہ ایسی قسم ہے لمنا اگر تم سمجھ سکو عظیم تو یہ بہت بڑی قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے حافظ بن کثیر کہتے ہیں ونح القسم المن عظیم اے واد القسم الدی اقسم تو بھی لقسم عظیم اے لالم الآزمت ہُو اگر تم اس کی آزمت اس قسم کی عظمت کو جانتے ہو تو لزم تم المخسم بھی ہی آلئی تو تم جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے یعنی قرآن تو تم لوگوں کو اس کی عزمت کا اندازہ بھی ہو جائے گا وہ ان نحول قسم اللہ تعالم العظیم ان نحول قرآن الکریم بے شک یہ قرآن کریم یہ معزس کتاب ہے اور یہ عزت والی کتاب ہے جس قوم کا جس کا اس کے ساتھ تعلق بن جائے تو اللہ اسے عزت دے دیتا ہے اور ایسی عزت والی کتاب ہے کہ بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے جی اس میں پرانے پن کا وہ احساس وہ ہوتا نہیں ہے انسان اکتاتا نہیں ہے اسی لیے قرآن کا مہینہ یہ شروع ہونے والا ہے اور قرآن جو رمضان قرآن کے ساتھ ہی اس کی وابستگی ہے اور اس کا تعلق ہے چاہیے یہ کہ اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ وقت وہ دیا جائے اور اللہ کی کتاب کو یہ نیند یہ سونا اور اسی طرح یہ آرام یہ ہوتا رہتا ہے لیکن ان راتوں میں ان دنوں میں ان اوقات میں ان ساتوں کو کارآمد بنانا چاہیے انہو لقرآن ان نحول قرآن کریم بے شک یہ قرآن یہ معزز کتاب ہے اور یہ عزت والی کتاب ہے فی کتاب مکنون یہ فی کتاب مخنون کتاب مکنون سے مراد یہ لوہے محفوظ ہے فی کتاب اس کتاب میں ہے مکنون کہ جو کہ جو چھپائی گئی ہے مکنون کے جس جسے چھپایا گیا ہے مراد لوہے محفوظ ہے فی کتاب مکنون لوح محفوظ میں اس یعنی اس کتاب میں اس نوشتہ میں نوشتہ مخنون کہ جسے چھپایا گیا ہے مخلوق کی دسترس وہاں تک نہیں ہو سکتی سوائے جن فرشتوں کو اللہ نے اجازت دی ہے لا مت سہو ال نہیں چھوتے اس کتاب مقنون کو اس لوح محفوظ کو المتحر مگر وہ پاک باز پاک باز فرشتے وہی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں اور وہی اسے چھو سکتے ہیں وہی اسے وہاں پر جا سکتے ہیں تنزیل من رب العالمین اس میں رد ہے اس بات کا کہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شیاتی نے کوئی ملاوٹ کی ہے اور اسے اس میں شیطان نے کوئی تحریف کی ہے کوئی کمی اور زیادتی کی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے فی کتاب مکنون لوہے محفوظ میں ہے کہ جس کی حفاظت کی گئی ہے اور وہاں پہ ہر کوئی جا نہیں سکتا مگر وہ پاک فرشتے وہ اسے چھوتے ہیں شیاتین کا وہاں پہ کیا کام وہ تو وہاں پہ کوئی امکان ہی نہیں ہے تنزیل من رب العالمین تو اب ان میں کوئی فرشتوں کا کوئی عمل دخل ہے نہیں بلکہ یہ کتاب اصل میں تنزیل من رب العالمین اس کتاب کا اتارنا ہے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اصل کلام تو اس کا ہے لیکن فرشتے آسمان پہ بیت العزہ میں اتارا گیا پھر وہاں سے دنیا میں حزب ضرورت وہ اتارا گیا اور قرآن کا یہ کئی مرتبہ یہ نزول یہ ہوا ہے اور اس کا بڑا اہتمام یہ کیا گیا ہے اور پھر یہاں پہ زمین پر بھی اس کے لاکھوںفس پہلے دن سے ہی اور حفظ کا وہ سلسلہ وہ شروع ہوا اور اسی طرح قرآن کو لکھا گیا اس کی کتابت کا بھی اہتمام وہ کیا گیا تنزیل من رب العالمین اس کا اتارنا ہے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے لا لائمت الا امتحر اس میں ایک معنی وہ تو یہی ہے اور اسی کے لیے یہ کلام یہ یہاں پہ لایا گیا ہے یعنی یہ آیت جو اصل میں جسے نس کہتے ہیں لائمتحرون اصل میں یہ آیت کس بات میں نس ہے نس کہتے ہیں جس طرح اصولین مانا کرتے ہیں ماسیق الکلام ال اجلی یعنی اس کلام کے لانے کا یہاں پہ بنیادی مقصد کیا ہے یعنی کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن ایک ایسی محفوظ جگہ میں ہے کہ جہاں ان پاک فرشتوں کے علاوہ کسی کی پہنچ وہ نہیں ہے لیکن پھر اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے اس طرح عام طور پہ فکائے کرام وہ یہ مسئلہ یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے اصول تفسیر میں علوم القرآن میں ہم عام طور پہ سبب نزول میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ العبرت لعموم اللفظی اعتبار جو ہے تو وہ لفظ کے عموم کے لیے ہے لخصوص سبب کہ کس خصوصی سبب کی وجہ سے وہ نازل ہوا ہے اعتبار الفاظ کی عموم کو ہوتا ہے تو یہاں پہ قرآن نے الفاظ ایسے عام ذکر کیے ہیں کہ ان الفاظ کے عموم کا اعتبار فقہانے نے کیا ہے اور چاروں فقہا، امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حنبل انہوں نے الفاظ کے عموم سے ہی یہ مسئلہ بھی یہ مستمد کیا ہے کہ بے وضو جو ہے تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور پھر اسی طرح آگے حیض کا مسئلہ اور پھر اسی طرح آگے جنوب کا مسئلہ تو وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے حافظ ابن کثیر نے انہوں نے یہی ذکر کیا ہے ابن کثیر وہ ذکر کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے یہی معنی یہ ذکر کیا ہے کہ آیت کا اصل مقصد وہ کیا ہے تو انہوں نے آیت کا یہی مقصد وہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ وہ پاک فرشتے وہی لوہے محفوظ وہ جا سکتے ہیں اسی طرح پھر انہوں نے ایک معنی جو ہے تو وہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا میں اگر بندہ دیکھے تو جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ تو مقصد یہ کہ اللہ کے دربار میں یہ مراد ہے اور جہاں پر یہ قطعہ تابعی سے ذکر کرتے ہیں جہاں دنیا میں اگر بندہ دیکھے تو اسے وہ جو مجوسی ہے ناپاک وہ بھی اسے چھوتا ہے منافق بھی اسے چھوتا ہے تو اسی لیے قطعہ کہتے تھے کہ یہ مراد یہ اللہ کے دربار میں ہے اللہ کے دربار میں اسے وہ پاک فرشتے وہی چھوتے ہیں اسی طرح ابن کثیر نے پھر یہ بھی ذکر کیا کہنابت وال اور انہوں نے یہ مانا وہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کو پاک ہو کر ہی وہ چھوا جائے اور ہاتھ وہ لگایا جائے کہ امام بخاری صحیح بخاری میں وہ اس کا یہ معنی وہ نقل کرتے ہیں اور یہ معنی اصل میں فرہ کا ہے فررا نحوی کا ہے فراہ نحوی یہ دو سو نو ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے امام بخاری کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی کیونکہ وہ ایک سو چورانوے میں پیدا ہوئے ہیں تو امام بخاری نے ان کا قول ذکر کیا ہے لاجو الا من آمن بھی لیکن یہ اس آیت کے جو دیگر استمبای معنی ہے تو یہ وہ معنی ہے کہ قرآن کا ذائقہ اور قرآن سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا کہ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے جی اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو قرآن کا فہم یہ وہی شخص یہ حاصل کرے گا لا لوگو معرفت القرآن یا لا لوگو فهم القرآن اللہ میو تحرف وہی بندہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا کہ جس کا دل وہ فساد سے اور اسی طرح مخالفت سے حسد سے اور بغش سے ان چیزوں سے وہ پاک ہو یہ قرآن کا معنی اور معرفت وہی بندہ وہ حاصل کرتا ہے اسی لیے ابتدا میں جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے صحیح نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور وہ نیت اللہ کی رضا ہے اگر بندے کی یہ نیت نہ ہو تو بندہ قرآن نہیں سیکھ سکتا لایم سہ المتحر اور نہیں چھو سکتے اسے مگر وہ پاک باز فرشتے تنزیل من رب العالمین یہ اتارنا ہے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے افبح الحدیث انتم الدہن یہ آیا اس تازہ کلام پر قرآن کو حدیث تازہ کلام پر انتم بدہنون تم سستی کرتے ہو تم اس کے بارے میں انکار کرتے ہو تکزیب کرتے ہو چاہیے تو یہ کہ تم اس کتاب کو مانو ان اس میں زجر دیا جاتا ہے یہاں پہ رزق سے مراد عام طور پہ مفسرین دو معنی کرتے ہیں یا تو رزق سے مراد بارش ہے لیکن جو بہتر مانا ہے اور راجہ معنی ہے اور وہ یہ کہ رزق سے مراد یہاں پہ قرآن سے جو حصہ لیا جانا ہے وہ مراد ہے وہ تجالو نسقم ان اور تم لوگ لیتے ہو اپنا حصہ اللہ کی کتاب سے ان نم کہ تم اسے جھٹلاتے ہو یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تم قرآن سے جو حصہ لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاتے تم اس کتاب سے اپنے ایمان کو بناتے چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کتاب سے اپنے اخلاق کو بناتے چاہیے یہ کہ اس کتاب کے ذریعے تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے لیکن تم نے قرآن سے اپنا یہ حصہ یہ لیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو جٹلاتے ہو مذاق اڑاتے ہو اور بعض لوگوں نے قرآن سے اپنا یہ حصہ جو ہے وہ لے لیا ہے کہ کوئی اسے اونے پونے بیچتا ہے جیسے ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد میں قرآن کی وہ خرید و فروغ بے اور شرا ہوتی ہے کتنے میں ختم کراؤ گے اور یہی سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے رمضان کے آخر تک اسی طرح اونے پونے بیچا جاتا ہے اللہ کی کتاب کو دنیا کمائی کا ذریعہ لوگوں نے وہ بنا دیا ہے بعض لوگوں نے اپنا حصہ اس سے یہ لی لے لیا ہے کہ صرف تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں قرآن میں تدبر غور اور فکر نہیں کرتے نصیب کم نم تو اور یا جن لوگوں نے رزق کم سے مراد یہاں پہ بارش کا لیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو جٹلاتے ہو اور تم لوگ وہ جو رزق کا سبب ہے یعنی بارش اور بخاری کی وہ روایت یہاں پہ ذکر کی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو ستاروں کی تاثیر پر عقیدہ رکھنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں مترنا بینو اے قدا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے اور بخاری اور مسلم کی وہ روایت زید ابن خالد الجوہنی کی کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز صبح کی پڑھائی ہو میں اور انہوں نے کہا کہ آج رات اور اس رات بارش ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میرے بندوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ایمان لانے والے ہوں گے اور بہت سارے وہ کافر ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور وہ کی, ستاروں کی تاثیر کو وہ نہیں مانتا اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر تو انکار کرنے والا ہے لیکن ستاروں پر ایمان لانے والا ہے وہ تجالو نرس کا کم اب یہاں پہ آخر میں وہ جو سورت کے آغاز میں تین گروہوں کا ذکر ہوا تو ابآخر میں موت کے وقت ان کے احوال وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں فلولہ ادا بلغت حلقوم، یہاں پہ یہ فلولہ حالانکہ آیت نمبر 83 یہ لولا جو ہے تو یہ آیت نمبر 87 میں جو ترجیو نہا یہ اس پر داخل ہے لیکن درمیان میں یہ کلام یہ لایا گیا ہے یعنی فلولہ ترجیو نہا تو اسی لیے یہ یاد رکھیں فلاولا توپس کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم کہ جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم گلے کو گلے میں وہ پہنچ جاتی ہے موت کے وقت وانتم حين اذا تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ونحن اقرب اليه منكم اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میت کے کہ جس کے موت کا وہ وقت ہوتا ہے اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے منکم تم سے حالانکہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہ آئے ہوتے ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ اور اللہ بھی قریب ہے علم کے اعتبار سے وَنَحْنُ مردہ کے اس جو جسے موت کی علامات وہ ظاہر ہو چکی ہو من تم سے ولاکل تم سرون لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تم دیکھتے نہیں ہو فلو ان تم غیر مدینین تو پس کیوں نہیں انکن تم اگر ہو تم غیر مدینین کہ تمہیں نہ دیا جائے یعنی تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا مدینین اس میں مفعول ہے یعنی وہ شخص کہ جسے بدلہ دیا جائے فلولہ ان تم پس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدینین کہ تمہیں بدلہ نہ دیا جائے تو نہ یعنی تم قیامت کو نہیں مانتے تو یہ ترجنہ یہ اسی فلولہ کے نیچے داخل ہے تو بس کم کیوں نہیں لوٹاتے اس روح کو تو روح کو لوٹا دو نا یعنی اللہ تم نہیں چاہتے کہ قیامت تم پہ قائم ہو اور تمہاری زندگی وہ ختم نہ ہو تم یہ نہیں چاہتے جس طرح منکرین قیامت وہ اسی طرح کرتے ہیں جو بعض بادل موت نہیں مانتے اور زندگی کی ایک طویل عمر کی وہ خواہش رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس روح کو تم کیوں نہیں لوٹاتے انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے اب یہاں پہ وہ تین گروہ المقربین, المقربین مقرب لوگوں میں سے فروح روح تو اس کے لیے راحت ہے اور حالانکہ یہ وہ جو قبر میں وہ جو خوشی دی جاتی ہے تو یہاں پہ وہ قبر کا حال ابھی آخرت تو واقع نہیں ہوئی تو اسی لیے یہ آیات یہ قبر کی زندگی پر بھی دلالت کرتی ہیں فروحن تو پس اس کے لیے راحت ہے اور یا دوسرا مانا بس اس کے لیے رحمت ہے, اس کے لیے راحت ہے رحمت ہے رحان رحمان کے شروع میں ہم نے مانا کیا تھا کہ اس کا اطلاق دو چیزوں پر خوشبو پر بھی ہوتا ہے اور روزی پر بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے راحت اور رحمت ہے ورحان اور ان کے لیے خوشبو ہے وریحان اور روزی ہے جس طرح شہدا کے لیے کہا گیا تھا سورہ عالمران ایک سو میں جن تو نعیم اور نعمتوں کا باغ ہے وہ اما انکان من اصحاب یمین اور اگر ہو یہ شخص میں اسحابل یمین دائیں ہاتھ والوں میں سے وہ نگبخ لوگوں میں سے تو ان سے کہا جائے گا فصل اللہ کا کہ سلامتی ہے تیرے لیے من اسحابل یمین دو معنی ہے فصل اللہ کا پس سلامتی ہے تیرے لیے من اصحاب یمین اے دائیں ہاتھ والوں میں سے یعنی اے وہ شخص کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو اور یا یہ کہ پس سلامتی ہے تیرے لیے اور یہ سلامتی کن کی جانب سے ہوگی من اصحاب الیمین ان دائیں ہاتھ والوں کی جانب سے کہ جو پہلے جا چکے ہیں یعنی وہ ان کے لیے خوش آمدیدی کلمات وہ کہیں گے وَاِمَّا وَا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ اور اگر ہو یہ شخص من المکذبین جٹھلانے والوں میں سے الظَّالِينَ اور گمراہوں میں سے فَنُو دلن تو ان کے لیے مہمانی ہوگی من حمیم اس گرم پانی سے اور یہ اسی عذاب قبر کی جانب اشارہ ہے وہ تسلی تو اور دوزخ کی آگ میں تسلیہ جلنا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلنا ہے کہ اور جلنا ہے دوزخ کی آگ میں انہاد لہوا حق القین بے شک یہ باس بادل موت حق القین یہ ضرور یقینی ہے یہ ضرور یقینی ہے حق الیقین ہے تو جب یہ حق الیقین ہے تو فسبح بسم رب العظیم یہ دوسری مرتبہ دعوی توحید تفریح کیا جا رہا ہے تو پسپا کی بیان کرو اپنے رب کے نام کی العظیم جو بہت بڑے مرتبے والا ہے اور بہت بڑی عظیم ذات ہے تو صورت میں سور رحمان کا تتمہ تھا اور اس کے مضمون کی تفصیل تھی اور پیرآخر میں قرآن کی عظمت وہ بیان کی گئی اور پراخر میں موت کے وقت لوگوں کی تین قسمیں وہ بیان کی گئیں واخر و ان الحمد رب العالمین